اور بولے کہ ہم تم پر ہرگز آمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے اس میں سے کوئی چشمہ بہا دو